اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہم افتح لی ابواب رحمتک رب اشراح لی صدری ویسر لی امری وحلو لکتر طب من لسانی یفقہو قولی ربی اصر ولا تو اصر وطبیم الخیر آمین یارب العالمین مسجد میں داخل جب ہم ہوتے ہیں تو ایک دعا کرتے ہیں اور اکثر وہ دعا جو ہے وہ مسجد کے اوپر ہی بالکل دروازے کے اوپر یا بالکل سامنے لکھی ہوتی ہے آج ان اللہ تعالیٰ آپ اس قابل ہیں کہ اس کو آپ کو گرامیٹکلی انالائز کریں گے ذہن میں تازہ کر لیں ہم فیل امر پڑھ رہے ہیں فیل امر بنانے کے لیے ہمیں جو ڈیٹا چاہیے وہ کون سا ہے وہ سیکنڈ پرسن مظارے کا ڈیٹا ہے دو اسٹیپس اپلائی کر کے آپ کوئی بھی فیل امر بنا سکتے ہیں اسٹیپ نمبر ون اس ڈیٹے کو میں کر دیں اور سٹیپ نمبر ٹو علامت مظاہرے ہٹا دیں نہ پڑھا جا رہا ہو تو پھر حمزت الوصل کو بلایا جاتا ہے اور حمزت الوصل زیر یا پیش حرکت کے ساتھ آ جاتا ہے اس شخص کے ساتھ کے اگر درمیان والا حرف پیش ہو تو اس پہ بھی پیش آتی ہے ورنہ زیر آتی ہے ہم نے داخلہ خلوص خلو سے بنایا اب ہم فا تا اور ہا تین رول لیٹرز سے بنائیں گے فاتحہ اگر میں آپ سے پوچھوں کس باب سے آتا ہے تو جس کو سوال کا جواب نہ آئے ٹھیک ہے, ہے. ف سے آتا ہے تو یہ بن جائے گا جی فتح یفتاح فتح یفتاح کے معنی ہوتے ہیں کھولنا تو اس سے ہم فیل بنائیں گے ڈیٹا ہمیں سیکنڈ پرسن مزارے چاہیے یعنی تفتہ تفتہانی تفتہ ہونا تفتہینا تفتہانی تفتہنا اب ساروں سے نیم بنواؤں گا میں میں صرف ایک آدھے سے بنوایا کروں گا آپ سے تو حسن سٹارٹ کرتے ہیں جی آپ کو میں دے رہا ہوں تفتاہ جو سیکنڈ پرسن کا پہلا سی ہے اسے اس آپ نے فیل ایمر بنانا ہے جی سٹیپ نمبر ون مزوم کرنا ہے کیسے کروں ہاں جی جو پیش والے ہوتے ہیں یہ مزوم جزم کے ساتھ ہو جاتے ہیں سٹیپ نمبر ٹو علامت مظاہرے ہٹا دیں علامت مظاہرے ہٹاتے ہٹا یہ فی تیار ہو جاتا ہے اب چونکہ پڑھا نہیں جا رہا تو پڑھنے کے لیے حمزت الوصل کو بلایا جاتا ہے حمزت الوصل دیکھتے ہیں جی کہ ہر درمیان والے ہر حر پہ حرکت کون سی ہے اگر پیش ہوتی تو پیش لے کے آتے پیش نہیں ہے تو زیر لے کے آ جائیں گے اور یہ بن جائے گا افتح. افتاح کے معنی ہے تو کھول دے میں عبداللہ کو کہہ سکتا ہوں کہ یا عبداللہ افتح افتاح ٹھیک ہے دروازہ کھول دے افتح ال ملا کے پڑھوں گا افتاحل بابا اوکے جی اللہ کو ہم کہہ رہے ہیں اللہ اے اللہ ملا کر پڑھیں گے تو اللہ مفتا اے اللہ کھول دے ابھی یہ اللہ سے دعا کر رہے ہیں جن میں لکھے گا اللہ تو کھول دے لی مرکب جاری میرے لیے کھول دے ابھی یہ نہیں بتایا کیا کھول دے میرے لیے کھول دے اب دروازے کھول دے دروازوں پہ الفلام بھی نہیں لگا ہوا اور دروازوں پہ تنوین بھی نہیں ہے مضاف بن رہے ہوں گے دروازے اگر مضاف ہیں تو آگے مضافلہ ہوگا جو مجرور ہوگا تو مجرور جو ہے وہ ہے راہماتی راہمتی مجرور مزافل ہے لیکن راہمتی پہ بھی الفلام نہیں ہے تنوین نہیں ہے تو اس کا ہوتا ہے یہ مضافل ہے پھر مضاف بن رہا ہے فرم ہوگا جب اگلا مضافل ہوگا تو اگلا مزافل ہے ہے اور ہم نے ویسے ہی پڑھا سات اضافی ہوتا لفظی ترجمہ ہوگا تیری رحمت کے دروازے لیکن اردو محاورے میں لائیں گے اپنی رحمت کے دروازے تو اے اللہ تو میرے لیے اپنی رحمت کے دروازے کھول دے اے اللہ تو میرے لیے اپنی رحمت کے دروازے کھول دے کلیئر ہو گیا جی تو ماشاءاللہ اللہ آپ کو دعا گرامیٹکلی بھی سمجھ آ گئی سارا آپ ادا سکتے ہیں جی اس میں افطاح فیل عمر ہے اور فیل جب بھی آتا ہے اس کا فائل اس کے اندر ہی ہوتا ہے کیونکہ یہ دو اور بارہ میں سے دیکھیں تو بارہ میں سے ہے ایسے ہی ہے نا گردان کے بارہ اور دو سی یاد ہے نا یہ نہیں بھولنے کبھی دو وہ ہوتے ہیں جن کا فائل اندر باہر ہو سکتا ہے لیکن جو باقی بارہ ہوتے ہیں ان کا فائل ہمیشہ اندر ہوتا ہے ٹھیک ہے نا تو یہ بارہ میں سے ہے ان کا فائل ہمیشہ اندر ہے تو انتہ مراد ہے اللہ کھول دے اوکے جی جی فی الحال ایک ایک کر کے بنائیں آپ کے لیے مادہ ہے جی زالہ با باپ آپ نے بتانا جی ماضی مظاہرے کیا ہے زہبا ہم نے فیلبر بنانا ہے تو ڈیٹا مجھے بتائیں کیا ہوگا ہمارے پاس جی بول دیں وہ تزہبو تزبانی تزبونا تزبینا تزبانی تزہبنا ٹھیک آپ نے فیلبر بنانا ہے دو سے ایک ہے تذہبو سے اور دوسرا ہے تزہبانی سے جی پہلے تذہبو سے بنائے اس کی پیش ختم کر کے ساکن کر دیں گے یعنی آپ کو سٹیپ یاد ہو جائے آپ نے مزوم کرنا ہے آپ اپنا کام کر دیں جیسے مزوم کر دیں بس آگے سمجھ آئے نہ آئے آپ اپنا کام ختم کریں گے جی اسے مزوم کرنا ہے آپ نے جی الحامت مظاہرے ہٹائیں پہلے بار تیار ہو کیا جی, جی پڑھنے کے لیے तुछा پڑھنے کے لیے حمزہ آئے گا زیر کے ساتھ تو یہ بن گیا عزہ عزہ کے معنی تو جا ہاں جی پانی سے بنائے نون ختم کریں گے کیوں ختم کر رہے ہیں ہاں مزوم کرنا ہے اس کو ٹھیک ہے جی سٹیپ نمبر ٹو اللہ آئیں گے اور وہی کام جب ظاہر پہلے میں کام کیا تو دوسرے میں بھی ہوگا اضحبا اظہبا کا کیا مانا ہوگا تم دونوں جاؤ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا کہ ازہ الا فرون انغ ٹھیک ہے بے شک وہ سرکش ہو گیا ازہب الا فراون حضرت حسن نے کہا یا اللہ میری زبان نہیں چلتی میں نے بندہ بھی مارا ہوا ہے تو ہارون کو بھی میرے ساتھ نبی بنا کے بھیج دے تو اللہ تعالی نے حضرت ہارون کو بھی نبوت سے سرفراز کیا اور پھر دونوں کو حکم دیا اظہبا الا فراون جی تلہ آپ نے ذرا تزہبونا سے بنانا ہے جی جی مزوم کر دیں اسے مزوم ہوتا ہے نون رابی والوں کا نون گر کر الف لگ کر جی تا ہٹ گئی اور پڑھنے کے لیے وہی وہ حمزت الوصل جو زیر کے ساتھ آئے گا کیا بن گیا از ہبو از ہبو کیا گے تم سب جاؤ علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کو یعقوب السلام کے پاس بھیجا کرتا دے کے اپنا اور کہا کہ ازہبو بیکمیسی حاضبو از بے بی کمیسی میری کمیز کے ساتھ جاؤ یعنی میرا کرتا لے جاؤ آپ پہلے بنائیں گے غین فا را اور راہ میم دونوں سے باپ نہیں بتاؤں گا میں کیونکہ میں نے بتایا میں ہاں جی غین فارا کس سے استعمال ہوتا ہے کون سا نیچے والا ان کا جی سین سے آتا ہے اوپر والا د سے سے آتا ہے, ہے. چلیں ماشاء جی کیا بن گیا جی غفر یخرو اور رحم یرحم اوکے یکرو سے کون سے لفظ لینے آپ نے سیکنڈ پرسن کے کون سے ہیں وہ بول دیں چھ تکفرو تکفرانی تک فیرونا تک فرینا اور یرہمو والی گردان میں سے ترہمو ترہمانی ترہمونا ترہمینا ترہمانی ترہمنا آپ نے پھیلے پر بنانے ہیں ایک بنانا ہے تخفیرو سے اور ایک بنانا تر ہم سے جی مظوم کریں پیش کو ختم کر کے جزم لگا دوں اس کو بھی ہٹا دیں زیر والا اس کے ساتھ مزوم کریں علامت مزار ہٹائی اب اس کے ساتھ ہم جو زبر والا لگاؤ زیر والا لگے گا ٹھیک ہے پیش ہوتی تو پیش آ تھا ورنہ زیر آ تھا تو اخفر کے معنی تو بخش دے ارحم کے معنی تو رحم کر ٹھیک آپ اپنے رب کو پکارتے ہیں کہتے ہیں رب اخر ورہم و انت خیر الراہم ٹھیک ہے رب اخر ورہم انتا خیر ال <الرَّحِمِين> راہ اس کا ترجمہ کیا ہوگا ربر ہم ہوما ان دونوں پر ربر ہم ہوما کمار ربا یعنی جیسے ان دونوں نے مجھے چھوٹا ہوتے ہوئے پالا उन्होंने छोटा होता मेरे साथ रहम किया उन दोनों में भी रहम फरमा शाहबाज साहब नून स्वाद राह से फैले अमर बनाना हमने नसर सर आई ठीक हो गया डेटा ले आए जल्दी से तनसुरु जी शाहबाश से बना दे फैले अमर مزوم کر دیں ساکن ہو گیا ہٹا دی انصر انصر کا کیا مطلب ہیلپ ٹھیک ہے نا اکثر آپ ایک دعا سنتے ہیں اللہم منصر اللہ ہم من سر المسلمینا ملا کے پھر پھر دیں گے ٹھیک ہے نا اللہ من سر مسلمینا ول ٹھیک ہے نا فی کہیں بھی لے جائیں یعنی اب آپ کو کچھ سمجھ آنے لگی ہے نا دعائیں بھی کہ یار کیا, کیا کہہ رہا ہے مولوی جی ہمیشہ بنائیں گے انشاءاللہ شاء آپ نے بنانا ہے جی قاف فرا اور حمزہ سے ایکسلنٹ کرا یکراؤ بافا سے استعمال ہوتا ہے اور ڈیٹا آپ نے جو لینا ہے اس میں سے آپ نے تکراؤ سے بنانا ہے فیلیبر. پہلے سے میں کروں گا یہ مزوم کیسے ہوگا تا کو ہٹا دوں تا ہٹا کے مزوم ہو جاتا ہے پیش کو جزم سے بدلنا شاہ باش اسٹیپ نمبر دو علامت مزارے ہٹانی ہے نہیں پڑھا جا رہا تو حمزات الوصل زیر کے ساتھ آئے گا اکرا پڑھ اکرا بسم ربک اللہ خلق عمر تیار ہیں جیم آئن لام سے بنانا جی جی میں لام سے بنانا ہے فیل فیل بنانے کے لیے کیا کچھ چاہیے آپ کو سب سے پہلے تو باپ چاہیے پھر باپ کے بعد ماضی مزارے چاہیے پھر مزارے کے حاضر کے سیگے چاہیے ٹھیک ہے نا جی کیا نہیں پتا آپ کو باپ کا نہیں پتا اس کا باپ ہے فا کیا بنا جلا یج ال ہاں جی ڈیٹاپ کے پاس جو ہے سیکنڈ پرسن کا اس میں ہے تج علو کرے مزوم پیش کو ساکن کر دیا علامت مظاہرے ہٹا دیا زیر کے ساتھ تو اج ال کے مانا کیا ہو گئے تو بنا تو بنا یہ بنانا جو ہوتا ہے یہ دو مفول چاہتا ہے کسی کو بنانا اور کچھ بنانا ٹھیک ہے نا بس میں کہتا ہوں کہ میں نے گھر کو مسجد بنا لیا میں نے بنا لیا سمپل فیل اور فائل بولا ہے نا میں نے تو میں نے کہا جی میں نے گھر کو بنا لیا تو گھر مفول آ گیا کہ نہیں آ گیا لیکن ابھی بھی ریکوائرمنٹ ہے کیا بنا لیا یار تو میں کہوں گا مسجد تو گویا کہ یہ وہ فیل ہے جس کے دو مفول آتے ہیں ٹھیک مفول منصوب ہوتا ہے تو آپ اللہ سے دعا کرتے ہیں ربی اے میرے رب اجل. ملا کر پڑھیں گے ربج ال ربج ال ربج ال نی مجھے بنا دے ربج النی اے میرے رب تو مجھے بنا دے کیا بنا دے مقیمہ تنوین بھی نہیں ہے اللہ بھی نہیں ہے مذاف مکی مسلاتی ربج مقیم مسلاتی رب ہماری تو رب جلنی ٹھیک نہیں ہے بچپن سے بچپن سے ربج رب ربی جعلنی ربی جعلنی ربی جعلنی النی تبھی تو آج تک بنے نہیں جیم پہ سبر ڈال دو اچھا ہاں ٹھیک ہے ربج رب ال ربج النی ربیج النی ربج ال رب جلنی سمجھ آئی اچھا اب میں صرف آپ کو ایک ٹریلر دے رہا ہوں سی؟ ٹریلر ہے کہ ان اللہ تعالی آگے کچھ آپ باپ ایسے بڑھیں گے جن میں فیل عمر جو ہے نا وہ خود ہی بن جائے گا آپ کو حمزد الوصل بلانا نہیں پڑے گا اس کا بھی آپ کو ذرا تھوڑا سا میں چکھا دوں صحیح ہے بس ایک فیل مظاہرے ہم آگے جا کے پڑھیں گے ان اللہ تعالی وہ فیل مظاہرے ہے تتکبلو فیل مظاہرے آئے گا تتکبلو آپ اسے پہچان سکتے ہیں جی آخری اور پہ پیش ہے جس طرح ہر فیل مظاہرے کے آخری اور پہ پیش ہوتا ہے اور تا بتا رہی ہے کہ سیکنڈ پرسن کا لفظ ہے اس پہ فیل کے آپ سٹیپس اپلائی کر دیں بس سمپل سٹیپس وہی ہیں مزوم کریں گے مزوم کریں گے تو تتکبل کیا بن جائے گا تتکبل علامت مظاہرے تا ہٹے گی تو بچ گیا تکبل اب حمزد البسر کو نہیں ضرورت نا ٹھیک ہے تو تکبل کے معنی ہے تو کو کر ربنا تکبل منا ٹھیک ہے اور ربج علی مکیمت سلادی من ضروری رب نا وہ تکبل دوا رب نا لی ولی والد اوکے تو ان اللہ تعالیٰ کچھ پھیلے مر آگے ایسے بنے گے جہاں پر آپ کو حمزت الوصل کی ضرورت نہیں محسوس ہوگی اوکے okay? کلیئر فی میں زوم ہمارا سبق چل رہا ہے اور ان اللہ اس کو ہم اب ختم کرنے لگے ہیں فیل مظاہرے میں زوم کس کس وجہ سے ہوتا ہے لم کی وجہ سے لمہ کی وجہ سے ان شرطیوں کی وجہ سے لام عمر کی وجہ سے فیل امر کی, کی وجہ سے ٹھیک ہے نا فیل عمر میں بھی مزوم ہوتا ہے نا اور آخری حرف جو فیل مظاہرے کو مزوم کرتا ہے وہ نوٹ کر لیں پانچواں حرف ہے اور اس حرف کا نام ہے لا وہ حرف ہے لا یہ ایک لا اور آ گیا لہذا اب ہمیں ایک لا کا بھی چارٹ بنانا پڑے گا کہ عربی زبان میں استعمال ہونے والے لا ٹھیک ہے ہیڈنگ دینے کے بعد پہلا لا ہم نے کب پڑا تھا یاد ہے پہلا ہم نے پڑھا تھا لا لا نفی جنس کے طور پہ ایسے ہی نا لا نفی جنس کے طور پہ آیا تھا لا جو جنس کی نفی کے لیے آتا ہے اور اس کی ایک ایگزامپل آگے نوٹ کر لیں لا رئی فی تو لا نمبر ایک لا نفی جنس ایگزامپل لا رئی فی لا نمبر دو نے سوال کیا تھا احاظہ کتابن آپ نے کہا تھا لا نو ٹھیک ہے وہ لا سوال کے جواب میں آیا تھا جس کو ہم نے نام دیا تھا حرف ایجاب حرف ایجاب نو کے معنی میں استعمال ہوتا ہے سوال کا جواب میں دینے کے لیے ایک لا استعمال ہوتا ہے ٹھیک ہے جو ہرفے ایجاب کہلاتا ہے اس کے بعد ہم نے لا پڑھا فیل مزارے کو منفی بنانے کے لیے فیل مزارے کو منفی بنانے کے لیے ہم نے پڑھا نا لا اف لا تو کیا وہ نہیں دیکھتے ٹھیک ہے لا ین فیل مزارے کو منفی بنانے کے لیے لا کا استعمال ہوا اچھا اب یہ لا آیا ہے ای ندر لا جو مظاہرے کو مزوم کرے گا جو مظاہرے کو مزوم کرے گا جو نفی والا لا تھا وہ مزوم کرتا تھا لا اس نے مزوم کیا نہیں نا تو نفی والا لا مزوم نہیں کرتا یہ لا جو ہے نا یہ مزوم کرے گا پہلے تو اس لا کا نام نوٹ کر لیں اس لا کا نام ہے لا نہ ایک ہوتا ہے نفی شاہ ایک ہوتی ہے نہیں نفی اور نہیں ان میں کیا فرق ہے آپ کے خیال میں نحی نہیں نہیں نہیں ایک ہوتی ہے نفی ایک ہوتی ہے نہیں امر بالمعروف معروف نہیں انل منکر وہ والی نہیں ہاں جی وہ نہیں ہوتی ہے منع کرنا ٹھیک ہے تو نفی اور نہیں میں کیا فرق ہے زویب نفی منفی بنانا اور نہیں منع کرنا تو یہ لا ہے یعنی منع کرے گا یہ لا یعنی ڈونٹ کا مفہوم دے گا یہ ڈونٹ لائے نہاہیا اور لائے نافیہ میں کیا فرق ہے لا نافیہ ایک لا نافیہ لا ناہیا ان دونوں لاؤں میں کیا فرق ہے اچھا پہلا پہلا سوال یہ لا نافیہ اور لا لاناہیا دونوں مظاہرے کے ساتھ ہی آتے ہیں لا نافع, لا لاناہیا دونوں مزارے کے ساتھ آتے ہیں لا نافیہ مزارے کو کچھ نہیں کہتا لا ناہیا مزارے کو مزوم کرتا ہے لا نافیہ منفی بنا دیتا ہے مظاہرے کو لا ناہیا منع کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے یہ چار پوائنٹ بس یہ میں چاہیے اوکے لا ناہیا اور لا نافیہ کا فرق لا نافیہ اور لا لاناہیا کا کیا فرق ہے دونوں مظاہرے کے ساتھ استعمال ہوتے ہیں ٹھیک ایک مزوم کرتا ہے دوسرا کچھ بھی نہیں کرتا ایک نفی کا مفہوم پیدا کرتا ہے ایک منا کا مفہوم پیدا کرتا ہے اوکے جی سمجھ آ اچھا جی اب مجھے بتائیے یہ میں آپ کے سامنے ایک مظاہرے کا لفظ لکھ رہا ہوں تضحبو اور آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ سیکنڈ پرسن کا لفظ ہے بتا دیا میں نے آپ کو خود ہی آپ کے امتحان نہیں لیا تو اس کا کیا ترجمہ ہے تو جاتا ہے یا تو جائے گا اس کے شروع میں میں لا لگاتا ہوں نافیہ ٹھیک ہے تو اس نے مظاہرے کو کچھ کرنا نافیہ نے نا تو کچھ نہیں کرنا بیچارے نے اس نے کچھ نہیں کرنا اس نے سمپل منفی بنانا ہے لا تصبو کا تجمہ ہوگا تو نہیں جاتا یا تو نہیں جائے گا اب یہ تصبو ہے اس کے شروع میں لگا رہا ہوں لا نہ لا ناہیا نے کیا کرنا ہے میں زوم کرنا ہے تحصب میں زوم کیسے ہوگا جزم کے ساتھ اب لا تذب کے معنی کیا ہے تو نہ جا ٹھیک ہے تو مت جا ڈونٹ گو ڈونٹ گو یہ حکم ہے لیکن منع کرنے کے لیے وہ پوزٹو حکم تھا یہ نیگیٹو حکم ہے یعنی منع کرنے کے لیے اسی لیے یہ جو لاتا سب بنتا ہے نا گرامر والے سے کہتے ہیں یہ فیلے نہیں ہے پہلے ہم نے حکم دینے کے لیے اور فیلے نہیں منع کرنے کے لیے اور فیلے نہیں کیسے بنتا ہے لا نہیا لگانے سے بس سمپل سی بات ہے کوئی کہہ جی فیلے نہیں پڑھا آپ نے آپ ہم میں تو پڑھا ہی نہیں تو پڑھ لیا آپ نے فیلے نہیں کیسے بنتا ہے لا نہ لگانے سے اچھا فیلے امر جو ہے وہ صرف حاضر کی سیکھوں سے بنا تھا نا لیکن فیلے نہیں سب کے ساتھ بنے گا ذہن میں رکھے گا یہ سب کے ساتھ بنے گا یعنی لا یزہ بھی کہہ سکتے ہیں ہم لا یزہ اس وقت ترجمہ کریں گے اسے نہیں جانا چاہیے ہی شوڈ ناٹ گو لا یب وہ مت جائے یا اسے نہیں جانا چاہیے لا تزہب تو مت جا لا لاضب مجھے نہیں جانا چاہیے یار تو یہ پہلے نہیں بن جاتا سمجھ آ ٹھیک ہے نا سر قرآن مجید میں لا نافیہ ہے یا ناہیا پہچان لیں گے نا کیسے پہچانیں گے اگر مظاہرے مزوم ہوگا تو آپ پہچان لیں گے یہ لا ناہیہ ہے اور اگر مظاہرے اوریجنل ہوگا تو آپ کہیں گے یہ لا نافیہ ہے. اوکے جی اب میں آپ کے سامنے قرآن کے کچھ جملے اگر لکھنے کی کوشش کروں تو آپ پہچان لیں گے نا کہ لا ناہیہ ہے کہ نافیا صحیح لا ترفا نہ چلا نئی ہے مزوم ہو کے آیا وہ ٹھیک ہے نا لا نہ یعنی منع کرنے کے لیے آ رہا ہے رفع یرفعو کے معنی ہوتا ہے اونچا کرنا تو اللہ تعالیٰ فرمایا کہ اپنی آوازوں کو فوکسوتن نبی نبی کی آواز سے اوپر لاترفاؤ اسواتا کم فوکس نبی لا تجہرو ہاں جی تجہرو لا تجہرو لا نافیا کے نا ہیا نایا جہر کے مانا ہوتے ہیں اونچا کرنا ٹھیک ہے اونچا بولنا جہری نماز کیا ہوتی ہے امام صاحب اونچا بولتے ہیں نا اس میں تو لا تجہرو مت اونچا بولو لہو ان کے ساتھ بالکلی بات کرنے میں جہری بادی کملی بات بالکل اس طرح جیسا تم آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ بات کرتے ہو انتہ بتا معلوم مبادہ تمہارے اعمال ضائع ہو جائے مان تم لا تشرون لا تشون ہاں جی لا تش ارون لا نافیہ کہ نافیہ نافیا لاہیا نافیا yes. کیسے پتہ چلا <سلام> نون صاحب ہیں ٹھیک ہے نا ٹھیک yes. ہے <سلام> yes, yes, <سلام> تو یہ لا نافیا اللہ تعالیٰ نے قرآن میز میں شاد فرمایا تو عمل یتیمہ فلا تک ہر ہاں جی لا کون سا ہے آئی سے ہے کہر کیسے کہتے ہیں حسے کو لا تخر غصہ نہیں کرنا امال یتیما جہاں تک یتیم کا تعلق ہے تھا فلا تخر غصہ نہیں کرنا اس پہ وہ ام ساحلہ فلا لا لاناہ اور رہا سائل لاتنہر اسے ڈانٹنا مت ڈانٹنا نہیں نہیں دینا نہ دو ڈانٹ نہیں سکتے ٹھیک ہے اللہ کہہ رہا ہے قرآن اللہ تعالیٰ فرمایا کہ جو جنتی ہے ان کی ایک صفت یہ ہے کہ فی ہم والم حق ان لسائلی والمحروم ان کے مالوں میں حق ہے سائل کا اور محروم کا سائل کیسے کہتے ہیں سوال, سوال, سوال کرنے والا ٹھیک ہے سوال, سوال, سوال, سوال کرنے والا اللہ تعالیٰ فرمایا ہمارے معلوم میں حق ہے صحیح ہم دیکھ کے کہتے ہیں حقدار ہی نہیں ہے حقداری نہیں ہے فر... ایسے ایسے ہم سر سے پیار تک جائزہ لیتے ہیں اور ریزلٹ نکالتے ہیں کہ ڈیزرو نہیں کرتا یا تو نظام ہو نا آپ کا نظام جہاں پر زکات تقسیم ہو رہی ہو ایک بھی غریب نہ ہو مانگنے والا ایسی کوئی بھی کاریہ ہاں. ہاں پھر کوئی بھیک مانگتا ہے پھر حکومت اسے پکڑے گی جیل میں ڈالے گی پڑھے لکھے بھکاری ڈگری لے لے کے بھیک مانگ رہے ہیں اور ہم ایک سیکنڈ لگاتے ہیں ڈیسائیڈ کرنے میں ڈیزرو نہیں کرتا پروفیشنلز کو سائیڈ پہ کرتے ہیں میں پروفیشنلز کی بات نہیں کر رہا کیونکہ جب کوئی اچھی بات آنے لگتی ہے نا تو ساتھ ہی وہ دوسرا انداز بھی آ جاتا ہے فورن کے جتنے پروفیشن اشاروں پہ پر کھڑے رہتے ہیں اور یہ ہے وہ ہے سارے وہ فلاں کی گاڑی بھی ہے فلاں ہاتھ وہ اپنی جگہ ظاہر بات ہے جب سسٹم ایسا ہوگا تو ایسی چیزیں تو پیدا ہوں گی ٹھیک ہے نا لیکن اس میں ہوتا کیا ہے جو بےچارے ڈیزرونگ ہوتے ہیں وہ بھی مار کھا جاتے ہیں ڈیزرونگ بھی رہ جاتے ہیں نا تو آپ کو کیا پتا ڈیزرونگ ہے کہ نہیں ہے اور آپ کے مال میں حق ہے اللہ نے رکھا اس لیے مجھے یاد ہے جب ہم چھوٹے ہوا کرتے تھے تو گھر میں کوئی مانگنے والا آتا تھا نا تو اسے کچھ نہ کچھ دے دیتے تھے گھر والے کچھ نہ کچھ یعنی اور, اور کچھ نہ بھی ہوتا تو آٹے کی ایک بک جو ہے نا اس کے تھالے میں ڈال دی جاتی تھی اس کے ایک بک آٹے کی دیتے ضرور تھے اور اگر بازو آٹا بھی نہیں ہوتا تھا تو ہم نے والدہ کو ہمیشہ یہ کہتے سنا کہ بابا جی معاف کرو معاف کرو فقیر سے معافی کس چیز کی مانگ رہے ہیں ٹھیک ہے نا کہ وہ اپنا حق لینے آیا تھا آپ نے اسے حق نہیں دیا اس کا اور اس سے معافی مانگی کہ یار مجھے معاف کر اب وہ معاف کرو تو ختم ہو گیا من خیال ٹھیک ہے نا اللہ پلّہ کرے پہلے پھر بھی ہمارے بڑے بزرگ جو ہے نا وہ دین کے ساتھ جڑے ہوئے تھے ہم بالکل ہی الگ ہو گئے اچھا دل نہیں چھکتا نا پھر بھی نہیں بات نہیں مانتا یار نہیں نہیں جس بات باتیں باتیں ان کی جی تو محروم جو محروم ہے ان تک پہنچے جائیں محروم تک تو پہنچے ہیں والم حکوم لس سائل سوال کرنے اور محروم لوگوں کا کہنا چلو سائل پہ دل نہیں ٹھکرا تو جو محروم ہے اس تک تو پہنچ سکتے ہیں اس تک پہنچتے نہیں لیکن جیسے کوئی سائل آ جاتا ہے تو پوری تبلیغ دعوت ہمیں وہاں پر کرنے کا موقع ملتا ہے پورا لیکچر ایک گھنٹے کا اسے دے سکتے ہیں کہ بھیک مانگنا کتنی بری بات ہے ٹھیک <سطح> ہے مسجد <سطح> میں کوئی مانگ لے تو دیکھیں آپ کیسے پہلی صف کے جو بزرگ ہوتے ہیں ٹھیک <سطح> ہے تین نہیں پتا اسے پتا ہوتا تو مانگتا کہ مسجد نہیں مانگ دے آپ نے تربیت کی ہے فقیروں کی فقیروں کی ٹریننگ ہوئی ہے کہ مسجد میں نہیں مانگنا اور کہیں مانگ لو بےچارا آ گیا مسجد میں مانگے گا ایسے جھاڑتے ہیں اسے یہ چیزیں سیکھنے والی ہیں تو اما سائلا فلا تنہر فقیر کو ڈانٹا نہیں ہے قدا ربو کا اللہ تابود اللہو مت عبادت کرو مگر اسی کی بل والدین احسانہ اما یبلو غنا ان کی برآہد ہوما او قلعہ ہوما اگر ان میں سے کوئی ایک یا دونوں تمہارے پاس بڑھاپے کو پہنچ جائیں تو فلا تکل فلا تکل مت کہو لاہما ان سے اف ان سے اف بھی نہ کہو ولان ہر ہوما لا تن ان دونوں کو ڈانٹنا بھی نہیں ہے سنا ہے نا وہ کیا بوڑھا باپ اپنے بیٹے کو سہن میں لے کے آیا اور دیوار میں بیٹھے کوے کی طرف اشارہ کرتے پوچھا کہ بیٹا وہ کیا ہے بیٹے نے کہا بجی کوا نے تھوڑی دیر میں پھر پوچھا کہ بیٹا وہ کیا ہے بجی کوپ نے پھر پوچھا بیٹا وہ کیا ہے بجی نظر نہیں آ رہا کو پھر باپ نے پوچھا کہ بیٹا وہ کیا ہے بجی نظر کے ساتھ ساتھ نا آپ کا دماغ بھی لگتا ہے خراب ہو گیا اتنی دفعہ بتا چکا ہوں کب ہے پھر باپ نے کہا بیٹا جو تم اتنے سے تھے یہی جگہ تھی اور اسی طرح ایک کبا دیوار میں بیٹھا تھا اور تم نے میرے سے پوچھا تھا کہ ابو وہ کیا ہے میں نے کہا تھا بیٹا کبا پھر مجھ سے پوچھا ابو وہ کیا ہے میں نے کہا تھا کبا ہے پھر مجھ سے پوچھا تھا کہ ابو وہ کیا ہے میں نے کہا تھا بیٹا وہ کبا ہے پھر مجھ سے پوچھا میں نے تمہیں گود میں اٹھایا کہا کہ بیٹا وہ کبا ہے فلا تن ہر ہوما ان دونوں کو ڈانٹنا مت وک اللہ ہما کویما اور ان سے نرم بات وقف لہما جناح زل من رحما وکر ربر ہم ہوما هم کما ربا یعنی سہیرا لا تخت لو لا تخت مت قتل کرو اولادا کم اپنی اولاد کو خشم لات مفلسی کے ڈر کی وجہ سے نہنو نرزم نہ کھول کے دیکھے اس میں آپ کو بہت سارے لابھ مل جائیں گے ان شاء اللہ نے ایک مرتبہ فرمایا لا تاک ہاں جی کون سا لا ناہیہ کہ نافیہ ناہیہ کیا ترجمہ نہ کھاؤ ڈونٹ ایٹ لاتو مت کھاؤ بے یمین جس طرح دایا ہاتھ ہوتا ہے نا شمال اس طرح بایاں ہاتھ ہوتا ہے ممین دائیں ہاتھ شمال بائیں ہاتھ لا بے شمالی بائیں ہاتھ سے مت کھاؤ اس کی وجہ بتائی ان شیتانا ہاں جی انا الشیطانہ آ نا بے شیطان یاکلو کھاتا بے شمالی بائیں ہاتھ کے ساتھ کالا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا لاتا بائیں ہاتھ سے مت کھاؤ ان شیطان بائیں ہاتھ سے کھاتا ہے ہاں جی آپ میں سے بائیں ہاتھ سے کون کون کھاتے حسن میں نے دیکھا آپ کو کھاتے ہیں یار سب کھاتے ہیں پتا ہی نہیں چلتا ٹھیک انجانے میں کھا لیتے ہیں بائیں ہاتھ سے چائے بسکٹ دے دیے جائیں ایک ہاتھ میں کپ ایک ہاتھ میں بسکٹ اتنے اچھے تو ہے نہیں نا آپ کے پہلے ایک سیپ لیں گے چائے کی پھر چائے کا کپ رکھیں گے بائیں ہاتھ سے بسکٹ اٹھائیں گے اسے کھائیں گے پھر بسکٹ رکھیں گے پھر کپ اٹھائیں گے پھر چائے پیئیں گے پھر تو پی لی آپ نے نا تو آسان حل کیا ہے ایک سے پیے جاؤ ایک سے کھائی جاؤ اللہ کے فرما رہے ہیں بائیں ہاتھ سے مکھا اور یہ چیزیں آہستہ آہستہ ہمارے اندر آئی ہیں سب سے پہلے ہمارا جو الٹ طبقہ تھا کلاس وہ اس کا شکار ہوئی فوک اینڈ نائف ٹھیک ہے فوک اینڈ نائف کا اصول کیا ہے آپ دیکھے نائف آپ کا رائٹ ہینڈ میں ہوتا ہے فوک ہمیشہ لیفٹ ہینڈ میں ہوتا ہے وہ مزہ ہی نہیں آتا اس کا رائٹ ہینڈ میں فوک پکڑ کے نا اسٹائل اگر فوک اینڈ نائف یوز کرنا تو اسٹائل تو یہی ہے سیدھی سی بات ہے کہ رائٹ نائف لیفٹ فوک رائٹ سے کاٹیں گے لیفٹ سے کھائیں گے اور ایلیٹ کھاتے ٹھیک ہم نے اسے اسلام کر دیا فوک اینڈ نائف نہیں چھوڑا بس ہاتھ بدل لیا چل اچھی بات ہے بدل ٹھیک تو ایلیٹ کلاس پہلے اس سے افیکٹ ہوئی پھر ایلیٹ کے بعد پچاس روپے کا شورما ٹھیک ہے تھا ہی نہیں ایک وقت تھا نا شورما تھا اب شورما اب لیں گے پچاس روپے کو اور پھر سیل لگ گئی کی سات بندہ بیس روپے کا کولڈ ڈرنک بھی لے ہی لیتا ہے ٹھیک ہے نا چل تو کرنا ہے نا ایک شارما ہو ایک کوک ہو تو پھر ایک خاصے ایک خاصے کوک ہاں تو کوشش کیا کرے دائیں ہاتھ یوز کرنے کی کچھ لوگ ہوتے ہیں لیفٹی صحیح یعنی وہ کھیلتے ہیں لیفٹ ہینڈ سے ہیں لکھتے لیفٹ ہینڈ سے ہیں سارے کام لیفٹ ہینڈ سے کرتے ہیں تو دے آر الاؤڈ کھیلنے اور لکھنے کے لیے ٹھیک okay, ہے اس کے لیے انہیں اجازت ہے کھیلیں لیفٹ ہینڈ سے کوئی حرج نہیں ہے لکھیں لیفٹ ہینڈ سے کوئی حرج نہیں ہے لیکن جب وہ کھانے لگیں تو انہیں دائیں ہاتھ سے کھانے کی عادت ڈالنی چاہیے اوکے okay? ایک اسٹوڈینٹ تھے میرے انہوں نے بڑا زبردست سوال کیا انہوں نے کہا سر جس کا دایا ہاتھ ہی نہ ہو میں <laughs> نے کہا پکا مار وہ <laughs> کھائے نا وہ <inaudible> کھائے نا یعنی سینس یوز کرنی چاہیے رول کس میں اپلائی ہوتا ہے اس کے پاس ہے ٹھیک ہے نا اوپا سوال نکالنا ہوتا ہے نا بڑا سوال تھا جی تو دایا ہاتھ یوز کریں آپ دیکھیں کیسے بچوں میں بھی آپ چیز اگر غور کریں نا چھوٹے بچے جب ان سے کہتے ہیں نا شیک ہینڈ تو وہ بائیں ہاتھ ہی ملاتے ہیں دیکھ لیں اکثر آپ نے نوٹ کیا ہوگا دائیاں ہاتھ اٹھتا ہی نہیں ہے شیتان ایسے ساتھ دیکھیں اس بچپن سے لگا ہوا ہے ہے کہ نہیں ہے فوراً بائیں ہاتھ روح. ہر بچے کا بائیں ہاتھ اٹھتا ہے پھر انہیں کہتے نہیں بیٹا دائیں ہاتھ ملاؤ تو اسی طرح ہمیں ٹریننگ کا موقع ملتا ہے پھر لیکن جی مزار مظوم الحمدللہ ہمارا مکمل ہو گیا مزار مظوم کیسے ہوتا ہے سارا آپ کو پتا چل گیا مزارے کی کوئی بھی کردان تین گروپس میں تقسیم کر دے پیش والے الگ کر لیں آنی اون والے الگ کر لیں جمع مونس والے الگ کر لیں پیش والوں کو جزم کے ساتھ مزوم کر دیں آنی اونا ہینا کا نون نکال دیں نون نسواں والوں کو چھوڑ دیں لم کے ذریعے مضوم لمہ کے ذریعے مظوم ذرا بس آخری ایک ایک جملے کا ترجمہ کرتے چلے لم یزہب کیا مطلب ہوگا لم یزحب لم یزحب وہ گیا ہی نہیں لما یذہب وہ ابھی تک نہیں گیا ان یزب اگر وہ جائے گا لی یذہب اسے جانا چاہیے تو جا لا تذہب تو مت جا ٹھیک ہے نا ساروں کے ساتھ ایک جولہ بنا کے دیکھ لیں پکا ہو جائے گا اسی طرح لن یزبا وہ ہرگز نہیں جائے گا این یصبا کہ وہ جائے کئی یا سبا تاکہ وہ جائے لی یزبا تاکہ وہ جائے ازن یذبا تب تو وہ جائے گا ٹھیک ہے اور ہتھی یذبا یہاں تک کہ وہ جائے تو بس یہ آپ نے پریکٹس کرنی ہے ان اللہ تعالیٰ کل مزید چیزیں پڑھیں گے سوانکل شد ولاح الا ہست